نحمد محمد نسلی رسول القدیم میں یہاں پر کچھ چالیس سال ہو گئے یونیورسٹی میں کوئی آدمی میں کہتا نے آج ہوں یہاں پر دیکھنا کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس بازار میں کی دکان کھولی ہے میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ دو مہینے بعد ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے بعد بند کر کے جائے گا پرتاپ صاحب کی طرح خوش فہم ساتھیوں کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نہ کھڑے آباز سو دیوا یہ حقیقی جو کہتا ہے ہو جاتا ہے تو ان کے کچھ فہمی ہوتی ہے کہ حالانکہ تجربہ ہے ہمارا کہ کہاں کتنے مریض ہیں کتنے آدمی کس سے نسخے آئیں گے گولیاں لینے کے لیے شام کو ہاں بہت محبت دس آدمی سر کے دس کی گولیاں لینے کے لیے آ جائیں گے اور سخت گرمی ہو گئی تو دس آدمی ہیں ہاں وہ سیرپ کی بوتل لے لیں گے دستوں والی ہیں پیٹ اس کو پیچش ہوئے گا اور سردی ہے تو کھانسی کی ہو جائے تو سارے مہینے کو بلائے تو دکان کی کرایہ جتنی آمدنی تجربہ ہمارا اور ایک دفعہ یہاں پر ایک آدمی نے گوشت کی دکان کھولی اس کے سامنے دکانیں ہو رہی تو ایک دو دن جو گزرے تو میں آیا دیکھا مسئلے کے ساتھ اس نے اپنا ٹٹو باندھا ہوا جس پر وہ ریڑے میں ڈال کر گوشت آتا تھا وہ پیشاب کرتے اس کی بو یہاں پر آ رہی ہے میں نے دیکھا تو اڈا بنا رہی ہے مسجد کو میں یہاں سے جاتے ہوں میں اس کے پاس گیا میں نے کہا جا مجھے پتا تھا کہ آدمی بھی, بھی کوئی خطرناک ہے باقی جو با لڑتے لڑتے لڑتے یہاں پر آیا کہ لڑائیاں نہیں ہوں گی میری تو میں نے اسے کہا جا یہ ٹٹو کو اگر باندھنا چاہتے ہو تو تمہارے گھر پر باندھ لیں آپ اس کی خیر ہے کیونکہ وہ پیشاب وغیرہ میرے گھر میں گرے گا تو میں اس کا لانا اٹھانے کا مدبص کر یہاں اپنے باندھا ہوا یہاں تو مسجد خراب ہو رہی ہے بندوق پھیل رہی ہے تو اس کو آپ جو ہے تو ہٹائیں جی تو خیر اس نے کچھ نیت کی آپ جھگڑا نہیں کریں گے تو سیکھا جب اس کے میں نے پریشانی وغیرہ کو دیکھا میں نے گا کے دادوں میں اس کے پاس بتخی دو مہینے باغ چلا کے بھاگ کیا تو ایسا صاحب سوال پوچھنے کے بات یاد آئی کہ جب تک آدمی پر یہ بات بازی نہیں ہوتی مقصد کیا ہے اور حاصل کیسے کرنا ہے مقصد واضح نہ ہو تو آدمی پران توانائی لگتی ہے نتائج حاصل نہیں ہوتے اور مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے وہ بات بازے نہ ہو تو بھی ہے وہ آدمی کی توانائی بہت تکتی ہے اور اس کو نتائج حاصل نہیں ہوتے امیال مسئلہ الزام جو کامیاب ہوتے ہیں اور مشاعرے کامنگ جو کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی درست ترتیب کی وجہ سے ہوتے ہیں درست ترتیب پر کامیاب ہوتے ہیں ہم ایک دفعہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو اس زمانے میں مشتقی پاکستان تھا وہ لوگ بھی آتے تھے آدھے وہ تھے جماعت میں آدھے ہم ہوتے تھے تو اللہ کی شان کیسے لوگ وہاں چاہتے تھے بالکل اردو کا کوئی لفظ نہیں آتا تھا اور ہمارے ایک ساتھی سے ان کا زور چل رہا تو کہتا ہے ادھر ہی آئیں گے اتنا لمبا خبر کر کے خرچہ کر کے بڑے چیز کے تھے کہ ہمیں یہاں چھوڑو لیکن وہ نہیں چھوڑتے تو آیا اس بچارے میرے ساتھ کھانا پکانے پر مقرر کیا ایک بنگالی ساتھی کو اس کو اردو بھی نہیں آتی بالکل مجھے بنگالی نہیں وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پہلے آلو ڈالو پھر ٹماٹر ڈالو پھر پیاز ڈالو اب میں کہتا ہوں کہ پہلے پیاز ڈالیں گے اس کو شروع کریں گے پھر ٹماٹر ڈالیں گے پھر جو کوئی مسالہ مسالے کو ڈال لیں گے بعد پھر اس پر آلو ڈالیں گے وہ کہتے نہیں یہاں تک کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوگا اس کے پاس ایسی کوئی مچھلی کاٹنے کی چھری بھی تھی ایسے آگے سے ٹیڑی سی. وہ بھی اس کے پاس تھی اس کا خیال تک جات جائیں گے ہم مچھلی ہوں گی پکڑیں گے پھر کاٹیں گے ان کو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اور بات کو تم نے پڑھایا تو چھری اس کے ہاتھ میں ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب جو ہے تو میں اس ترتیب کو میں ہوا ہوں وہ اس کو نہیں آتی ہے جو ترتیب یہ کہہ رہا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے اب میں کیا کروں اب ترتیبوں کو جو ہے تو ٹکراؤ آ گیا ہے تو مجھے یاد سی بات کے جو, جو, جو بھی نظام بنا ہوا ہو جس کو جس کو اس کا بڑا بنایا ہے اگر اس کے واسطے سے آپ کام کریں گے اس کے ذریعے سے پھر گڑبڑ نہیں ہوگی تو میں امیر صاحب کے پاس گیا کہ امیر صاحب مداخلت کریں اور یا تو سادیوں کو اٹھائیں یا اس کو کہیں جیسے یہ کہ اس طرح کرو تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا تو امیر صاحب انہوں نے دیکھا یا تو یاد نہیں پڑتا آپ سادیوں کو اٹھایا یا سے کہا کہ جیسے یہ کہے اس طرح کرنا ہے تو ترتیب ایسے ہی ٹاللہ کا جو ہے یہ ہے کیا اور اس کے لینے سے آصر کرنے کی ترتیب کیا ہے شاعر کے کامین محققین کی جو خصوصیت اور تخصیص ان کی ہوتی ہے ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ اس بات میں ہوتی ہے تو اس دیو آدمی کو مختصر ترین راستے سے شارٹ کٹ سے لے جاتے ہیں اور بڑی آسانی سلو سے گزار دیتے ہیں اور تکالیف سے پچاتے ہوئے آدمی کو مقصد تک پہنچا دیتے ہیں وہ بات ہوتی ہے جی ہمارے ساتھی یہاں آتے جاتے رہے کام سے کروایا ہم نے محنت کی انہوں نے بھی ساتھی دعا کرتے رہے ان کے لیے اللہ نے بہت ترقی کرا دی تو میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے آلات نہیں ہیں آپ کی والدہ صاحب اور ایلیا بننا چاہتی ہے آپ نے کو ادا کر دیں اور آگے بنتا ہے آپ کا مالدار آدمی ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ کے اپنے مکان آپ لوگوں نے کرایہ پر دیے ہوئے ہیں اپنے وسائل سب کچھ کر سکتے ہو اگر اللہ ہو جائے تو ان کا اللہ خوشگوار ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے والدہ صاحب کی افات ہوگی آپ میرا تقسیم کر لیں کھا رہے کسی کا ایسا متعین اس کو مل جائے اور روزی تمہاری حلال ہو جائے ہمارے کہنے کے کہ باوجود نہ کر سکا اس کو گھر والوں کے دباؤ میں نہ کر سکا اس کو اب ساتھ یہ رہا ہو رہا ہے کہ اب اگلے اس کا ذکر بتانا چاہیے اگلی چیزیں بتانی چاہیے اگلی ترقی اب مجھے اس پاس کا تجربہ تھا کہ اگلی ترقی اس کی ہوگی نہیں جب یہ بات جوش نہیں ہوگی ابھی اب اس کا دین ہے اگلی اس گئی اگلی چیز میں کو ڈالتے بھی ہیں تو یہ لڑان سے پیچھے کو گرے گا رو اوپر چاہتے ہیں نا جتنے بٹ آتے ہیں اتنا زور سے گرے گا وہ یہاں تک کہ ساتھیوں کی یہ رائے ہونے لگی کہ اس کو خلافت دینی چاہیے جتنا یہ اس کو دو بنیادی دل کی باتیں بتائی ہوئی ہیں اس پر عمل کا اب نتیجہ دیکھنا ہوں میں نہ کر سکوں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حالات اتنے سخت چپ کرش کو پہنچے کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے آپ جب دل اتنے برے ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے عام انسان کے لیے بھی نہیں عام مسلمان کے لیے بھی نہیں اپنے بھائی کے لیے گھر میں تو یہ بہت ذکر کرے بہت راتوں کو کھڑے ہوں ان کی طرف اللہ تبارک کی نظر کا حمت نہیں کیونکہ دل کھوٹے ہیں دل کھوٹے دل کا جذبہ ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے گاؤں میں کہا کرتے ہیں نا کہ فی الحال کی ٹانگ ٹوٹ گیا تھا یش ہو نہ تو جڑو اس کا نہیں وہ کالا دل تھا اس لیے وہ ٹھنڈا ہوا جب مسلمان بھائی کی اگر مسلمان بھائی کی تکلیف پر تم نے تیرے دل نے خوشی محسوس کی ہے تو اس بات کو جان لے کہ یہی تو کالا دل ہے یہی تو بیمار دل ہے اور مسلمان کے فائدے سے اگر تو کڑا ہے تو یہ تکلیف ہوئی ہے تو یہی تو کالا دل ہے تو آدمی ہر وقت اپنے بادوں کو ٹیسٹ کر سکتا ہے یہ کوئی ہدایتوں کے ٹیسٹوں کی طرح نہیں ہے لیبارٹری میں جا کر پیس جائیں گے وہ ٹیسٹ کروائیں گے کبھی ٹھیک آئے گا کبھی غلط آئے گا نا آپ خود اندر نگاہ کریں آپ خود اپنا ٹیسٹ کرتے جائیں گے اگر مسلمان کی تکلیف سے تیرا دل خوش ہوا ٹھنڈا ہوا سیدھا مزید تو سمجھ لے کے بھی مار ہے مسلمان کو فائدہ پہنچا تیرا دل جو ہے تو اس سے خفا ہوا سمجھ جا جی کے سمجھ جاؤ کہ یہ بھی مار دلے اس کو اسلحہ کی ضرورت ہے آج اب جہتر جذبہ ہے کہ اس کو یہ نقصان پہنچے اس کو یہ چیز ضائع ہو جائے اس کو یہ نقصان ہو جائے اس پر یہ مصیبت آ جائے تو یہ تو کالا دل ہے ہندوستان میں شیخصا نے کیا لکھا ہے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں رات کو اٹھا اور والد صاحب کے ساتھ رات کو تاجر کے اٹھا تو کچھ مہمان والد صاحب کے آئے ہوئے وغیرہ مہمان تھے وہ پڑے سو رہے, رہے تھے تو میں نے کہا بھائی جان دیکھو یہ لوگ اٹھ ہی نہیں رہے تاجر کے لیے تو انہوں نے کہا کہ خدا کا اللہ اللہ کرتا کہ تو اٹھتا ہی نہیں تو اچھا ہوتا اللہ کرتا کہ تو اٹھتا ہی نہیں تو اچھا ہوتا ٹوٹ کر کر سکے یہ بات آ شروع ہوئی کہ میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ اٹھے ہوئے نہیں ہے تو یہ تو توجب ہے اگر اٹھنے پر میرے اندر یہ جذبات کیا کہ میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ سارے سوئے ہوئے ہیں تو کہ اٹھنے کے امر کے نتیجے میں قرب لائی کے بجائے ہم نے اجب حاصل کر لیا یہ تو ہم نے اجب کیا تو یہ تو نہ اٹھنے والا فائدہ بنا اٹھنے والا نقصان بنا اٹھنے والا اٹھنا فرق نہ کرے اب نے اس کباہ کو دور کرے آپ نے اٹھنے پر اللہ کا فضل سمجھے اللہ کی توفیق سمجھے اور جو نہ اٹھے ہوئے ہوں تو اس کے رن کرنا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھے اور ان نماز پڑھی اور سو گئے مسلمان لوگ ہیں اور کیا پتہ ہے وہ نہ اٹھ کر وہ نہ اٹھ کر مقبول ہو اور میں اٹھ کر مقبول نہ ہوں کسی کو پتہ چلتا ہے مقاصد کو جاننا اور واضح ہونا ضروری ہوتا ہے طرف حاصل کرنے کا طریقہ صحیح اختیار کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندیز میں اللہ تبارک صلاح تعلق صحیح فرماتا ہے تو بعض جزیات ایسی ہوتی ہیں جو بعض بہت ضروری ہوتی ہیں اپنے وقت پر بعض معمولی معمولی کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ضروری ہوتے ہیں میں اس کے بعد ڈاکٹر فریضہ اٹھے اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے نکل گئے ڈیوٹی پر ڈانا ڈڑانا شروع کر گئے تو آدھا رات راستے میں گرم ہو جائے اب اس میں مفت پانی ڈالنا تھا جو گھر کے نل کے نکال کر ڈالنا تھا وہ ڈالا نہیں ہے معمولی سے کام تھا نا گاڑی اپنی پوری قیمت کے ساتھ موجود تھی پوری چیزوں کے ساتھ موجود تھا ایک پانی نہیں ڈالا تھا میں اس پر اٹھتے ہی پہلے اس کے پانی کو دیکھنا تھا باقی وہ تین چار باتیں ہیں جو سمجھاتے ہیں گھڑی چلانے والے سب کو دیکھنے کے بعد پھر آگے قدم اٹھانا ہوتا ہے تو بر وقت جو اتنی معمولی آپ نے اگر معمولی خرچہ نہیں کیا معمولی کام نہیں کیا تو بے وقت آپ بڑی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے کیونکہ اس وقت کے ساتھ جو اس حال کا جو ہمر تھا اس کو سمجھا نہیں گیا جانا نہیں گیا اس کے نتیجے میں مشکل درپیش ہوئی تو باہر آدمی کی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں اس میں جہاں جس چیز کو جس وقت پر کرنا ہوتا ہے ضروری طور پر تو اس کو اس وقت پر کرواتے ہیں تاکہ وہ شیرتے وقت سٹل کر بے وقت ہونے پر مصیبت کا پیشقوہ نہ بنے اور پریشانی کے ذریعے نہ بنے کل ہی ہمارے ساتھ ملنے کے لیے آیا کئی ساتھ ہی آئے میں نے کہا آپ کے بھی چاہنا کیا ہوا میں نے کہا پرواہ سد ہے پاس کی گئے پاس کی گئے نہ پاس کی گا نہ کوئی پرواہ نہیں ہوئے نہ ہوئے امتحان دے دیں گے شاہ میں کہ ہمارے سلسلے والے تو ایسی غیر زموار بات نہیں کیا کرتے امتحان میں پھنسے ہو جلد از جلد سے فارغ ہو کر آگے مقصد کے کام پر آؤ تاکہ آپ زندگی کسی مقصد کے تحت استعمال ہو رہا آپ آگے چلیں میرا خیال ہوا کہ تو سے میں نے کہا کہ کبھی الحمد میں آپ غلط ہوئے ہیں حمد شریف میں کہ نہیں ہوا کیسے وہ بار بار دوران سے سیکھ لیا آپ نے تکرار سے سیکھ لیا کر رہا،, رہا جو چیز بار بار کی جائے وہ قرار پکڑ لیتی ہے اندر اعتکار نہیں کیا ہم نا ہمارے ساتھ ساتھی سے بات نہیں کیا کرتا اور یہ حضرت جی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے عظرت بلانا صاحب سے فرمایا کچھ آدمیوں کے بارے میں اگر ان کی دنیا درست نہ ہوئی تو دن پر پکے نہیں ہو سکیں گے اگر ان کی دنیا درست نہ ہوئی تو دن پر پکے نہیں ہو سکیں گے ہم تو زفا ہیں کمزور ایمان والے ہیں کمزور حال والے لوگ ہیں ہم تو پیڈ پر پتھر باندھنے والوں کے تذکرہ کر سکتے ہیں خود باندھ نہیں سکتے ہیں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے ہلات میں لائے چاروں طرف بمباریاں ہو رہی ہوں چاروں طرف گولیاں چل رہی ہوں کابل گردن تک پہنچ گیا ہو اور بال بچے اور عورتیں بیاسرا ہو گئی ہوں خود عظیم میں آسرا ہو گیا ہو اللہ پچاس ہم پر تو جو نینتے ہیں ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے ممالک کیا رات آپ سامنے ہیں وہ سب نہیں ہے آپ ہم کچھ بول نہیں آ کر سکتے لہٰذا یہ سلاس لو میں تو خاص اہم بات یہ ہوتی ہے کہ رہنمائی میں چلنا ہوتا ہے اور رہنمائی میں چلنے کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی خطرات مشکلات سے بچ جاتا ہے چلانے والوں کا تجربہ بہت ہے ذرا زیادہ کل ہمارے ایک ساتھی آیا سے ملنے کے لیے اس نے کہا کہ میری ملازمت ہو گئی ہے کراچی میں اور یہاں ہمارا ایک کورس شروع ہو رہا ہے تو میں اس ملازمت پر جاؤں یا اس کورس پر جاؤں میں نے کہا ملازمت پکی ہے کیا صرف ٹریننگ ہے اس شعبے کو میں نے پڑھایا اس کی ٹریننگ ہے اور یہ جو کورس ہو رہا ہے یہ مزید ہماری وہ خصوصیات جو تعلیمی ہیں کوالیفکیشن امپروو ہو رہی ہے تو اس کی بات سے مجھے یہ سمجھ میں آ بات کہ یہ اس کے لیے کورس مفید ہے اور وہ مفید نہیں ہے پھر میں سوچا کہ یہ میں اس کوئی بزرگی کی بات تو نہیں آ رہی یا کوئی اسلام نفس کی بات تو نہیں ہے جو میں نے سیکھی ہے ایک فیلڈ کا آدمی ہے اس کے پاس جانا چاہیے اس کو پوچھنا چاہیے میں مہنگا برفار آپ نمودہ خان کے پاس چلے جائیں اس سے بھی آپ بات کر لیں کیونکہ اس مضمون کو پڑھ رہا ہے اس کے تفصیلات اس کو پتہ ہیں تو اس سے بھی آپ پوچھ لیں اور پھر جو ہے تو جو بات آپ کے سامنے آئے اس پر آپ عمل کریں کیونکہ ہمارا سلسلہ ایسا نہیں کہا کہ بند کا مکان یوں کر لو یوں کر لو مریض کے کہ صاحب نے فرمایا کہ اس لیے کر لو اور بعد میں اس کو نقصان <laughs> اور ہمیں جب ایک بات آتی نہیں ہے کہتے ہیں کہ بیوقوف پاس آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ جو پاس کو نہیں آتی اس کو بھی رائے چلا رہا ہوتا ہے مشورہ دے رہا ہوتا ہے بوجھ بجکڑ کا واقعہ تو یاد ہے نا درخت آدمی اتارنے کا ابدا جی؟ جی؟ کو یاد ہے ابزدہ کو یاد ہے ماشد؟ درخص تو نہیں سکتا تھا اور رسی پھینک کے باندھا اسے خوب سے باندھ جاتا زور سے کھینچا اس کو تو نے چاہ کر آدمی مر گیا تو نے کہا کہ گاؤ ہو اس کی قسمت بہت خراب تھی کتنے آدمی میں نے کون اسے نکالنے تو اس سے جو بڑے بوڑھوں کا رسی آدمی کو نکالنے کا اس اس نے باز کو آتی تھی دوسرے نکال نکالنے کا خاپر اور نیچے ہو اب یہ تو اس میں تو اجتہاد کی ضرورت تھی نئی سوچ کی ضرورت تھی نئی سوچ کو سو، پتہ ہی نہیں تھا بچارے میں کی بوقوفی کی تو ہوتی ہے کہ جو باز نہ ہو اس میں رہنمائی کر رہا ہو مشورے دے رہا ہو اخل سلیم کی لامت ہوتی ہے تو نہ آتی ہے اور اس کو آدمی بر وقت کہتے کہ مجھے نہیں آتی آپ اسے جاننے والے آدمی سے پوچھتے ہیں پوشٹ اگل سلیم کی فہم سلیم کی صحیح صح سمجھ اور صحیح فهم کی یہ علامت ہوتی ہے جی رحمۃ اللہ کی جو بات میں نے فارض کی انہوں نے فرمایا کہ اگر ان کی دنیا ٹھیک نہیں ہوگی اگر ان کی دنیا ٹھیک نہیں ہوئی تو دین پر پکے نہیں ہوں گے کیونکہ اکثری راستہ جو ہے سو میں سے 99 سے زیادہ فیصد سے ننانوے سے نو فیصد جو ہے وہ تو اسباب بات کا ہی راستہ ہے سارے تارے غطر کے اس بار کر کے بیٹھ جائیں میں جی مسئلہ سنا ہوں غلا پیدا کرنے سے سارے لوگ فارغ ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہم تو توکل کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی کے راستے میں چل پڑے اور غلا نہ پیدا کر لوگوں کی زندگیوں کا, خطر کا خطرہ خطرہ نہ ہو جائیں تو اگر وہ ایک لاکھ آدمی تھے چل پڑے تھے تو امیر ان کا جو امیر ہو ان کو جو سنبھالنے والا اس کو حکم اس کو حکم کرنا پڑے گا کہ اسے ایک لاکھ میں سے پچاس ہزار روپیہ ان کے ذمہ یہ بات فرض کفایا ہے کہ وہ آ کر گلے کی محنت میں لگے تاکہ لوگوں کو روزی ملے اگر اس شعبوں میں جائیں گے اور چھوڑ کو چھوڑ دیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے کہ ان کے ذمہ یہ بات فرض ہوگی کہ اتنی یہ کھائیں اتنا کام کریں کہ باقیوں کی ضروریات پوری ہو جائیں تو بغیر جگہ چھوڑ کر وہاں جائیں گے تو ان کے لیے ہوگی بےدینی اور یہاں زراعت کا کام ہوگا ان کے لیے دین جی مریض صاحب عجیب بات ہے اب زراعت دین ہو گیا کپڑے سینا دین ہو گیا اور فرض کے حد کا دین ہو گیا عام دین بھی نہیں فرض کے کہ ممالک کے لیے اتنے انجینئر پیدا کرنا کہ جو ان کی ضروری کاموں کی دیکھ بھال کر سکیں یہ فرض کے ہے اتنے طبیب شعبۂ طب اتنے آدمی کھڑا کرنا کہ جو ان کی ضروریات پورا کر سکیں یہ فرض کے ہے ایک تدیب والا مقصد تو علوم میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ علم طب بقدر ضرور سیکھنا جس سے کہ معاشرے کی ضرورت پوری ہو جائے یہ فرض کفایا ہے تو فرض کفایا کی, کی نیت کر کہ کبھی ہم نے سیکھا کا آپ کیا پڑھتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ آج کل کے دور میں جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس چوبے کو چلانا فرض کفایا ہے میں بھی اس پہ لگا ہوں اس کی نیت کی ہے کبھی نہیں کی نہیں. صرف یہ نیت کی کل کہیں پھر روزی کو مانی ہوگی اس کے ذریعے سے ہوگی چلو یہ بھی اقلیت ہے لال روزی کو ماننے کی لیکن ساتھ جو اتنی آپ ضرورت مہیا کریں گے اور اتنے مسئلے حل کرنے کے ذریعے بنیں گے اور وہ جو خدمت خلق کا اور وہ پھر جہاد کا ساری چیزوں کے ذریعے بنے گا آج کے دور میں کے وغیرہ جہاد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو جہاد کا شوبہ ہے اور آج کے دور میں جو تو یہ سف اول کی دنیا کو دین پر لانے کے لیے آپ کے پاس سف اول کے وسائل ہونے چاہیے ہمارے ایک ساتھی تھے وہ چائے کے بڑے شوقین تھے ہندوستان کے تو جب بھی جائیں جماعت میں چائے پینے کے لیے باہر نکلنا پڑتے ہیں ہر وقت تو نہیں ملتی ہے چائے ہوٹل میں جانا پڑتا ہے تو دوسرے ساتھی تھے ایک دوسرے بزرگ تھے وہ بڑی ڈانٹپڑ کرتے چائے نہیں پینی چاہیے سو انہوں نے کہا جان کیسے چھڑائے کیسے جان چھوڑائے اب چائے پینے کے لیے چائے پینے نہیں چھوڑتے اب رات کو چائے ہوتا ہے اس وقت بھی چائے تو جانا ہوتا ہے تب ان سے کیسے جان چھوڑے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح فرانے سنو بات میری کہ میں چائے پینے تو میں کان لگا کر لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں اور میں تقاضے معلوم کرتا ہوں کہ کسی کے کیا کیا ہیں نئے تقاضے ہیں اور کیا کی نئی نئی ضرورتیں ہیں اور کہاں کہاں کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں تو تقاضے معلوم کرنے کے لیے جاتا ہوں انہوں نے کہا ہاں واقعی اور مسئلہ چاہے قرض یہ تھی جو بسے مسلمان کے قاضے معلوم کرنے ہیں افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے میر ابرمان یہ دیندار آدمی تھا اور بہت سمجھدار آدمی تھا اور یہ غالباً آخری بادشاہ افغانستان کا تو اس کا نام خطبہ میں لیا گیا ہے جو میں کو خطے میں ہم کوئی فانی یہ نہیں ہے جو دور میں رہا ہوا ہوا کہ شاہ کا نام شاید خطبہ نہیں لیا گیا آپ کو معلومات بھی جواب وہاں رہے امیر الزرحمان کا نام کیونکہ سی سلمان روزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے اس بات اس کی جب یہ نیا سمجھ انقلاب آ گیا اور نئے سائنسی تقاضے آ گئے نیا سائنسی, سائنسی دو سر پڑا تو اس میں ہر ملک چاہتا تھا کہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرے اور ان کو چیزیں سکھائے اور تو اپنے ملک میں چلانی پڑیں گی ان کو کیونکہ اس کا ویل تو نہیں سکتے تو امیر عبد الحمان نے جو ہے تو افغانستان کے لیے اس نے نئے نظام کے لیے اپنے لیے مشیر بلائے ہندوستان سے اور اس میں اس نے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کو اور نواب سر راس مسعد کو بلایا نواب سراس مسعد کس ریاست کے نواب تھے جی سیغب صاحب بھوپال کے تو امز اللہ خان صاحب تھے یہ کسی اور ریاست کے تھے نواب سر راس مسود تو وہ اتنی ویسی والا دیکھا گئے نہیں ان کا سر کا خطاب دیا ہوا تھا ریاست کے انواع بھی چاہے نیاسی نظام چلا رہے تو حاکم حکومت کا تجربہ ان کا تھا اور علامہ اقبال جو ہے تو نیک سال آدمی تھا مغربی دنیا کو دیکھا ہوا تھا جدید علوم سارے تقاضوں کو جانتا تھا اور سید سلمان ندوین احمد اللہ علیہ جو تھے تو ویسے جامع شخصیت تھے کہ جدید قدیم قدیم ادوم کے مائک تھے علامہ اقبال کی ہے مستی پس کرت کی اسلام فارسی کی جو ہے سری سلمان نوی صاحب نے کی ہے. صاحب کا اقوام مرشید اس کی ایک کتاب ہے. تو اس کی تصوی کی انہوں نے پھر اس کو سالس کے کافی ردیف الفاظ وغیرہ کے بارے میں خود تفصیل لکھی ہے پھر اس نے اس بات کو مانا ہے کہ اس بات سے میں فائدہ اٹھا کر اس کو درست کروں گا اتنی بڑی شخصیت ہے سری سلمان نذیر احمد اللہ علیہ انہوں نے اپنے زفرنال میں لکھا ہے کہ ہم جمعہ کی نماز میں تھے اور اگلی صف میں تھے امیر الرحمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے خطیب نے جو ہے تو, تو فوراً وقت سلجے میں جرا کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جی میرا نام میں لیا جا رہا تو اس کو اپنے ملک کے لیے جب اس نے نئے نظام کو قبول کرنے کی ترتیب بنا رہا تھا تو پھر ہمارے آزاد نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنے طلباء کو ٹریننگ لینے کے لیے وہاں نہ بھیجنا کہ ان کا اساتذہ کو اپنے ماحول میں بلا کر یہاں ٹریننگ دلوانا ان سے پڑوسی ترتیب کو اختیار کیا تھا یہ مطلب افغانستان کی تاریخ آ رہی تھی نا ابھی چل رہی ہے اس کی قسطیں چل رہی ہے اس میں آپ نے پڑھی ہوں گی میرے مان کا تذکرہ ابھی نہیں شروع ہوا یہ اسماعیل سامانی کا ہو گیا تھا اس کے بعد سلطان محمود اظبی کا ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ میں ان کو یہاں بلاؤں گا تاکہ ہمارے لوگوں کو یہاں ہمارے ماحول میں آ کر سکھائیں کہ ان کے لوگ ہمارے ماحول سے متأثر ہوں اور ہمارے لوگ ان کے ماحول میں جا کر ان سے متاثر نہ ہوں سبحان اللہ تو مقصد الگ مالا ہے اور ذریعہ اس کا جو ترتیب اختیار کرنے کی اس میں پوری زندگی کو درست کرنا ہے عام جگہوں کو پہلے درست کرنا ہے باقیوں کو بعد میں درست کرنا ہے اور اس کے موقعین اور ماہرین کی نگرانی میں ان کے مشورے پر کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور جن کو اللہ تبارک والے مہارت دی ہو وہ کبھی اسے تصدیق پر نہیں چلائیں گے کہ آدمی کو نقصان ہو جائے اور آدمی کو پریشانی اٹھانا پڑے اور آدمی کو مقصد آسان نہ ہو جب بھی آدمی کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور جب بھی کا وقت ضائع ہوتا ہے تو اس نے رہنمائی اور نگرانی کو ترک کر کے کام کیا ہوا ہوتا ہے اپنی مرضی سے کیا ہوا ہوتا ہے اور کھدرائی سے کیا ہوا ہوتا ہے کو فنا کرتا ہے تب کسی دوسرے سے کچھ سیکھتا ہے جس آدمی کی ہر چیز میں اپنی رائے ہو نا یہ نہیں سیکھ سکتا اور یہ فوجی ٹریننگ کا میں آپ کو قصہ سنوں ہمارے بشیر پچیسالیس صاحب کا بیٹا رفیق رفیک میں کمیشن میں افسر سلیکٹ ہوا تو پہلا دورانی جب گزار کے آیا ٹریننگ کا میں نے کہا والد صاحب سے کہا کہ جا کر میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے میں نے کہا کیسے رہا کیسے تربیت ٹریننگ آپ کی ہوئی اس نے کہا جی وہ تو عجیب ٹریننگ ہے کہ آپ دوڑاتے ہیں دوڑاتے ہیں اور خوب پسینے نکلتے ہیں تو کھڑا کرتے ہیں نل کے نیچے ٹھنڈا پانی کو دانے سے گلا بیٹھتے ہیں گلا پکڑا جائے اور زکام لگ جائے تو دوسرے دوسرینتا ہے زکام لگا دوڑو مرو گے نہیں درد بات کیوں اسے دوڑ زکام کو ٹھیک کرتے ہیں میری <laughs> قبول درد ہو گیا شدید نا. تو آجی صاحب الگ صاحب کہتے ہیں کہ تین دار ایسے لگائے سے درد ہوئے ایک, ایک نار لگائے گا ٹھیک ہو جائے گا <laughs> ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے کیا مزیدار لگائے گا تو مزید خراب ہو رہا ہے <laughs> تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں مرو گے نہیں اس نے کہا کہ سارا کام ختم کر کے چلا گیا میں اپنے وہ کیا کہتے ہیں تو ہاں ان کی پڑھنے وہ کیا کہتے ہیں کی فوجیوں کی آب آب اپنی بارک میں چلے گئے اس میں پر چلے گئے تو ہاں ہمارے انسٹرکٹر کو حکم آیا کہ اس کو بلاؤ کہتے میں چلا گیا اب اس کا جو اس کا فلیٹ ہے وہ اوپر ہے سیڑیاں چڑھ کر اس کے دروازے پر پہنچ گیا میں نے دستک دی میں نے کہا کون ہے میں نے کہا کہ رفیق ہے سر آپ نے بلایا ہے کہ اچھا. میں کھڑا ہوں تو آدمی کھانا کھا رہا اس نے کھانا کھا لیا پھر کوئی ڈبے میں تماشے دیکھ رہا ہے خبریں سنی اس نے او کر کے کہتے ایک گھنٹہ مجھے کھڑا کیا ایک گھنٹے کے بعد جب میں نکلا میں نے کہا آپ کھڑے ہیں بلایا تھا بلایا تھا ان بلایا تھا؟, تھا کہ سیڑوں سے کیا کہتے ہیں پڑھو نا اروڑا پوڑیوں سے لڑکو کیسے <تصفح> <نی? تصفح> <تصفح> فٹ بال بن کے پوڑیوں سے لوڑتے ہوئے کوئی سیڑھی سڑ میں لگ رہی ہے کوئی کمر میں لگ رہی ہے شامل کہ یہ اس کی رائے توڑنے کے لیے کر رہے ہیں اس کے اپنی رائے ٹوٹے یہ <سؤال> اس اس کی بادشی شجاعت کے ساتھ کوئی تدک نہیں تو میں ایک ساتھی لطیفہ سنایا تھا بڑا خراب تھا آگے جی. تو کابل का, ملاسب کہ کل اگر فصل کا ڈرا سی نہ ہو ڈر گند نہ مجموعی فضر خاصی فضر نے کہا کہ کسی بازار کے کسی علاقے میں پٹھان چوکی دار رکھا انہوں نے تو رات کو چور آئے چور آئے تو خان صاحب خوراکے پڑ رہا انہوں نے سارا سامان سمیٹا باندھا سب کچھ درست کر کے اپنا وہ سب خوراکے پڑ رہا تو انہوں نے کہا کہ تو ایسا چوکیدار ہے کہ اس کو تو پتہ ہی ان شاء انہوں نے اس کی شلوار اتار کر وہ بھی ساتھ لے لیا پھر بھی دن جا گئے تو کسی نے کہا کہ اسی کی دشوار کی ڈبی سے نسوار نکال کر نظر جگہ پر ڈالو اس سے میدار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو وہ جو ڈالی دشوار آج تو اسے شاید میدار ہو گیا وہ جو میدار ہو گیا اس سے ڈالے سب کو مار بگا کر بگا لیا سب آگے صبح جو ہے تو بڑا وہ خوش ہے حاجی موچوں پر آج پھیر رہا کہ آپ نے کارنامہ کئے ہوئے صبح مالک نے کہا کہ خان صاحب آپ کی تنخواہ جو آپ لے لیں اور آپ سے وہ کر دیا آپ چلے جائیں کہ رات کو ہم نے کیسے بغایا انہوں کو مارا ڈنڈے سے اور کوئی پھیل نہیں سکایا کتنا آپ کا کام کیا اس سے کہا پھر ایسا کوئی چور نہیں آئے گا جو شروع بھی اتارے اور نسوار بھی استعمال کرے گا اتنا چور پھر کوئی تو لہٰذا آپ چلے جائیں ہم ایسا رکھیں گے جو کہ وہ پر بیدار ہو جاتا تو لطیفہ کس تم نے سنایا توڑنے, رائے رائے رائے توڑنے پر ایک اور لطیفہ کہ ایک آدمی آیا ایک بزرگ سے اصلاح کے لیے بیٹھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ آدمی جو ہے آپک اور خدر آئے بیوکوف ہے خدر پہلی باز کی خدائی کو توڑنا ہے کبھی آگے کچھ سیکھ سکے گا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا آپ کے وہ دروازے پر بیٹھیں گے اور جو سنجر کے ڈھیلے ہیں ان کو توڑ کر اور گول کر کے اور ایسے رکھیں گے تاکہ وہ لوگوں کو سلو و آسانی ہو تو چلے گئے دن کو اس کا یہ کام کیا ہوا تھا وہ کرتا رہا شام کو آئے دیکھنا تھا مریض کا حال کہ اس نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ, اس, کو تھا کہ اس نے ضرور اپنی رائے پر کام اس نے ضرور کیا ہوگا بایف بایف شیخ تھا, تو تھا کہ آدمی اتنا خود رائے انہوں نے کہا کرتے رہا ان کا بالکل کرتا رہا دیکھا سارا, رہا. کے سارا اس کے ساتھ اور تو کچھ نہیں کیا نہیں انہوں نے کہا کرتا رہا میں سارا دن کام نہ کچھ اور تو نہیں کیا کام کیا تھا جی کیا تھا نکا میرے دل میں آیا تھا کہ مسجد میں جھاڑو دینے سے بڑا سوا مت ہے تو میں مسجد میں دینے چلا گیا تھا کسی کو خدا ہی کہتے ہیں آپ کو تو یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ یہ کریں گے اور آپ مسجد میں جھاڑو دینے چلیں گے اس کی مقرر تھا دوسرا مقرر ہوگا یا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو کرنا ہے کب کرنا ہے آج کرنا ہے کل کرنا ہے شام کو کرنا ہے اور آپ کو تو یہ کام دیا ہوگا بڑا خدا اسی کو تو خدا ہی کہتے ہیں کیا کو طے کرنے کا کہا گیا تھا آپ نے دوسرے کر دیا ہماری رائے کوئی چھوڑ دیا اس کو لے لیا آپ بتائیں آپ کیا سیکھیں گے تو یہ بات پرانیت میں ہوتی ہے اچھا میرا عجیب تجربہ سیکرٹری باروں کے بارے میں ہوا کہ جو آدمی اپنی رائے پر اتنا پر ڈٹتا ہو کہ اس کے خلاف وہ ہونے کو برداشت نہ کر سکتا ہو اور تکلیف ہوتی ہو سائیکٹک بیماری لاحق ہو سکتی اور بعد لوگ اتنا بیٹھ بیٹھتے ہیں کہ بات ہوئی یہ ایسے ہوئی کیوں ہے اب آپ خاصہ آپ خدا ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگی جیسے ہو, جیسے ہو, جیسے ہو, جیسے ہو آپ جو ہے تو وہ اس پر راضی ہو کر اس خیال کو دل سے نکالیں اپنے اگلے کام کو شروع کریں میں اسی کو لے بیٹھے کیوں وہ کیوں ہوئے نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے میں چاہ رہا تیسے ہونا چاہیے تھا ہماری مرضی کے خلاف کیوں ہو گیا تو یہی تو نقد ٹینشن ہے اور اسٹریس ہے اور مصیبت ہے جو آپ لے لیں گے ہونے والی بات کو آپ نے یہ ہم موبائل فون میں ایریز کرتے ہیں نا تو اس اصل کرتے ہیں تو اس کو وہاں پر ایک وہ دکھاتا ہے وہ کچرے کا ڈبا اس میں جا کر گر جاتی مطلب وہ کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گی تو جو بات گزر گئی اس کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈال وہ گزر گئی اسی پر سوچے گا وہ کیوں ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے تو یہی تو بیماری ہے اور یہی تو وقت کا ضائع کرنا ہے وقت ضائع کرنا ہے یہی تو اس کے نتیجے میں آپ اتنی مصیبتوں کر رہے ہیں مسئلے کھڑے کر رہے ہیں اپنا کنسی وقت ضائع کر رہے ہیں تعلیمی چیز پر استعمال نہیں ہو رہا, رہا ہے تو کوئی بات آپ پوچھیں پھر ذکر شروع کرتے ہیں